اب دیکھیے دوسرا گروہ شروع ہوا ہے ان الزین کا بلا شک کو شبہ جن لوگوں نے کفر کیا یہ دوسری جماعت کا ذکر آیا کفار کا جنہوں نے ظاہری طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اندر سے بھی انہوں نے انکار کر دیا اور پوری طاقت لگا دی کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان اللہ زینا کا فروغ لاشک شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہر کافر مراد نہیں یہ خیال کیجئے گا کہ یہاں پر ہر کافر مراد نہیں بلکہ کافروں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کو پہچان چکے تھے اور میں ضد کی وجہ سے انکار کیا کیونکہ ہر کافر مراد نہیں تو اب بھی ہزاروں کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں تو اگر آپ ہر کافر مراد لیں گے تو پھر ذرا دیکھیے فرق کیا پڑے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ نے ڈرائیں یا نہ وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے تو ہر کافر تو مراد نہیں لیا جا سکتا بہت سے کافر ایمان لے آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جو کافر زد میں پڑ گئے تھے جنہیں سچ سمجھ آ گیا تھا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول بھی ہیں علیہ السلات والسلام اسلام, اسلام سچا دین بھی ہے اس کے باوجود جو لوگ اس میں اڑ گئے نا زد میں پڑ گئے اور اس کی وجہ سے انکار کیا تو ضمیر ان کے مردہ ہو گئے اور دل سیاہ ہو گئے ابو جہل تھا یہ ابو لہب تھا اور بہت سے لوگ تھے ایسے اور یہودیوں میں تھے کاب ابن اشرف تھا یہودیوں میں حی ابن اختب تھا یہ سب لوگ جو تھے ان کا تذکرہ آپ کو آپ کو ابو سعود رحمت اللہ علیہ کی تفسیریں بھی سعود میں مل جائے گا ابو سعود ایک مفسر ہیں تفسیر انہوں نے لکھی ہے بہت کمال کی چیز لکھی ہے ہنفی تھے ترکی ترک تھے نا تو انہوں نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا اور بھی لوگوں نے کیا تو اس لیے وہ کافر مراد ہیں جو ضد کی وجہ سے فرق سمجھے آپ سواؤ علیہم فرمایا برابر ہے ان کو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی صورت آپ کی بات نہیں ماننی انزرتا ہوں آپ انہیں ڈرائیں ام یا لم تنظر آپ انہیں نہ ڈرائیں یہ انزرتا میں آ کا جو ہے نا آ حمزہ یہ استفہام اور سوال کے لیے نہیں ہے یہ حمزہ جو ہے قرآن پاک میں عربی لغت کے اعتبار سے کئی جگہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے لیکن یہاں استفہام کے لیے نہیں بلکہ برابری کے لیے ہے سوا برابر ہے کئی جگہ ایسے لفظ آتے ہیں عربی کی لغت میں معدری میرے لیے برابر ہے لست تو ابالی میں کوئی پروانی نہیں کرتا تو ایسے فکرے جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پرواہ نہیں تو ان کے لیے یہ سب برابر ہے انضر تو ہم ام ہوں متصل امر ہے یہاں ام جو ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یو وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے برابر ہے کہا ان کے لیے برابر ہے نقطے کو سمجھیے کیونکہ آپ کے لیے برابر اس لیے نہیں کہ آپ تو ایمان کی دعوت انہیں دے رہے ہیں آپ کافروں کو بلا رہے ہیں اور آپ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا آلہ کیا آپ کا بڑا مقام ہے ان کے لیے برابر ہے وہ زد میں پڑے ہوئے وہ ایمان نہیں لائیں گے تو معلوم ہوا وہ کافر مراد ہیں جن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور یقینی طور پہ ان کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا جیسے ابو چاہل وغیرہ ابو العاب اور مدینہ منورہ میں کاب ابن اشرف وغیرہ جو یہودی تھے ان کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا